یہاں ہمارے ماروں م من سپ وسو گوری وغیرہ محیط I love it. میں <سؤال> اس <سؤال> <سؤال> ہو گئی اور میرے قوم کی روز صرف ایک اللہ کی عادت کرو اور تمہارے باپ دادا جی کے بعد کرتے سے کو چھوڑ دو اتنا کہنا تھا تو سارے لوگ گسے میں آئے اور اب رہا بتوا بت کمی میرے ساتھ کہا سچی بات ہو کے اپنا ٹائم اپنا واقعی من میں مخصوص کر اللہ <سؤال> تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری کی شدید مت اور اللہ یہ حال ہی पूछना है कि हम कियामत कायम करेंगे और कियामत इसलिए कायम करेंगे कि दोनों के पूरे अमल का बदला देने दे और ने लोगों की नीतियों का बदला देने दे। الحمد اللہ الحمد اللہ اس سورج کے اندر ایک بڑی اہم کی گہری میں آتی ہے جس کو ہم لوگ are hey, ka مشکلات اس کی آخر میں دو بڑی عتیب غریبی لوگوں کو ہوتی ہیں نمبر ایک ہر دور میڈیا دیوار یہ تمہاری پہچانی اللہ نے ہے ہم نے پچاس کی نماز آپ کو تو دیکھ لیا ہے آپ اور آپ کو مختلف روایتیں ہیں نکل حکومت کی بھی روایت ہے کہ ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نماز محمد پابندی کر کرتا ہے اس لیے وہ اللہ میری بڑی صحیح ہے بڑی کمزور ہے ہر چیز کا اللہ کا آج میری امت پر بہت بھاری بڑھ جاتی ہے اس لیے برابر کم کراتے کراتے کراتے کراتے the اب آتی کتنے بجے بابر بولے ایک نماز پڑھیں گے تو ہم ایک نماز نہیں گے اس گئی دس نماز پڑھی ہوں میں ہم سن میرے لکھاٹ میں تو بچاٹ ہیں لیکن آپ کے مسجد میں آپ کو مسئلہ مسجد میں پڑھیں گے نماز اپنے زمین پر تو آپ پانچ ہی پڑھیں گے لیکن ہم شمار کریں گے in yeah. a